ہو گیا؟ سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولا عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا, مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا ان کی جانبر طرح چلا ان کی جانب ررکال چلا ان چلا میری کشتی کا میرا خدا میری کشتی کا میرا خدا نا خدا کہتے ہیں کشتی چلانے والے کو یہاں رسوالا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کا غم اللہ تعالیٰ کے راستے کی رہنمائی کرتا ہے معمولی سا غم بھی بندہ اللہ کے لیے اٹھاتا ہے معمولی سا غم وہ بھی کام کا ہے ہاں فرمایا کے محبت تو اے دل بڑی چیز ہے کی کیا کم ہے کہ اس کی حسرت میں اور فرمایا کے بس کہ دونوں جہان کے دونوں جہاں کے دونوں جہاں کی دولت سے بڑھ کر دونوں جہاں کی کائنات کی ساری دولت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے غم کا ایک ذرہ ہے ایک ذرہ بھی اگر حاصل ہو جائے ہاں تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے غمیں دو جہاں سے فراغت ملے کہ اللہ کی محبت کا غم یعنی گناہ سے بچنے میں اپنی ناجائز خواہش کا خون کرنے میں جو ذرہ برابر بھی جو غم انسان اٹھاتا ہے چاہے کتنا گناہ گار ہے ٹوٹا پوٹا ہے لیکن کبھی تو اس کو توفیق ہوتی ہے کہ بھائی لاؤ میں یہ میں یہ غم اٹھا لوں نگاہ کی حفاظت کر لوں گانا سننے کا جی چاہ رہا ہے تو بھائی چلو آج نہیں سنتے بری بات ہے گناہ ہے پھر, پھر اگرچہ لگ گیا بعد میں پھر مشغول ہو گیا لیکن ایک دفعہ جو اس نے غم اٹھایا ہے یہ بیکار نہیں جائے گا یہ بھی کام کا ہے ہاں یہ جو غم ہے اللہ کے راستے کا یہ اللہ تعالی کی طرف ہے نمائن. نا خدا یعنی کشتی چلانے والا یعنی میری منزل کی طرف میری کشتی رواں دواں ہو جاتی ہے اور اس کشتی کا چلانے والا اللہ کے راستے کا غم اللہ کے راستے کا غم اللہ تک پہنچاتا ہے ان کی جانب جانے چلا میری کشتی کا میرا غم خدا میری گش eka mera humna پر دو عالم ہوا جس پر اونے حسرت کی وہ عشرت ملی کون حسرت کی وہ عشرت ملی ایالمس پر فدا شے دو عالم ہوا پر فدا. فدا میری حسرت کی باروں کو نہ پو میری حسرت کی باروں کو نہ پوچھ اے دیوش رتھ بن گئے میرے ندا اے دیوش رتھ بن گئے میرے گداد کو دنیا دار اللہ والوں کی توجوتیاں اٹھاتے ہیں جو اہل سرد ہیں جو دنیا داری میں مل مشغول ہو گئے ہیں وہ اللہ کی جوتیاں اٹھاتے پہتے ہیں کیا وجہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے راستے کا غم اٹھایا اللہ پر فدا ہو گئے جو اللہ پر فدا ہوتا ہے مخلوق اس پر فدا ہوتی ہے <سلام> میری حسرت کی پوچھ اہل نیشرت بن گئے میں گنا سب کی مشرت دل سے بار ہو گئی سب کی مشرت دل ہو گئی میری حسرت میرے دل میں ہے صدا میری حسرت میرے دل میں ہے سدا بے وقت ہے یا حسرت ہے نیشا کر رکھے آپس میں پہلے فرمایا سب کی عشرت دل سے باہر ہو گئی میری حسرت میرے دل میں ہے سدا پھر فرمارے دیو کا شرت ہے یا حسرت ہے نی سوچ کر خود پیس لا کر لو ذرا سوچ کر خود پیس لا کر لو ذرا یہ پون حسرت سے بڑا شیر ہے دیکھو فرمارے سمجھنے کی بات ہے کہ جو انسان اپنی خواہش کو پورا کر لیتا ہے حرام خوشی کو پورا کر لیتا ہے تو جب وہ پورا کر لیتا ہے تو وہ عشرت ختم ہو گئی خوشی ختم ہو گئی لیکن اگر وہ حرام خوشی کو پورا نہیں کرتا اللہ کی خاطر اور حسرت دل میں لیے رہتا ہے کہ کاش میں یہ کر لیتا آپ حسرت ہے اس کو تو یہ حسرت اس کے دل میں رہ گئے تو جو ساتھ رہتا ہے وہ با وفا ہوتا ہے یا چھوڑ جاتا ہے وہ با وفا ہوتا ہے جو چھوڑ جاتا ہے وہ بے وفا ہوتا ہے تو بے وفا کون ہوا وہ حرام خوشی ہوئی جو ہم نے پوری کر لی اور پھر وہ چھوڑ کے چلی گئی اور حسرت با وفا رہی کیا ہم نے اللہ کی خاطر حسرت اٹھائی وہ دل کی دلی میں رہ گئی تو بے وفا کون ہے وہ حرام خوشی اور حسرت با وفا ہے تو با وفا چیز کو ہم نے لے لیا بے وفا چیز کو چھوڑ دیا اس کا انعام آگے فرما رہے ہیں آگے نام اس کا ہے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بس بندے کو غم نہیں پڑا رہنے دیں گے پھر اللہ تعالیٰ اس دل پر ایسی خوشی نازل فرمائیں گے کہ اس خوشی کو وہ بیان کرنے سے قاطر ہوگا لیکن وہ اس کے چہرے سے وہ خوشی جھلکے گی چھلکے گی چمکے گی اور اسی کو دیکھ کر پہلے عشرت اس پر فدا ہو جائیں گی سب کی عشرت دل سے باہر ہو گئی سب کی عشرت دل سے بار ہو گئی میری حسرت میرے دل میں ہے صدا میری حسرت میرے دل میں ہے صدا سدا دیوا عشرت ہے یا رت ہے میرو پائش رت رحمت میر پر غما میر ہے غم پڑا ظاہر دار لوگوں کو ہی نظر آ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بہت غمے ہے بھائی لیکن اللہ کی رحمت ایسی ان پر سایہ فن ہے کہ وہ سارے غموں کے باوجود ان کا دل انتہائی خوش رہتا ہے پرسکون رہتا ہے راضی کا رضا رہتا ہے ازب کا ایک فارسی شعر بہت مشہور ہے اضب نے فرمایا از سب بوسا رسید از لب نادیدہ رسید من چے چویم چشید ارے جو اللہ کی خاطر غم اٹھاتا ہے اللہ اس کو یوں ہی لٹا پٹا کرتا چھوڑ دیں گے نہیں اللہ تعالیٰ اس کا ایسا دل کا ایسا پیار لیتے ہیں اس کو اس نے فرمایا کہ از لب نادیدہ اپنے ان دیکھے لبوں سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے سینکڑوں بوسے لے لیتے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی غم اٹھانے پر بڑی قدر فرماتے ہیں بڑی قدر فرماتے ہیں اُن کی میرا میر میر ہے غم پڑا جگی ان کی ہماری بندگی پاجگی مانے پالنا کسی کو پالنا پالنے والا خواجہ پالنے والا تربیت کرنے والا پاجگی ان کی ہماری بندگی کی ہماری بند زندگی اس طرح پالے تو پر رہ جس طرح پالے تو رہا ارے یہ زندگی تھوڑے دن کے لیے ہے انہائی امانت کے طور پہ اللہ نے دی ہے یہ وقت کی ہے ایک مریاد ہے زندگی کی جب یہ میعاد ختم ہو جائے گی سارا امتحان ختم ہو جائے گا سارے غم ختم ہو جائیں گے پریشانی مصیبتیں سب ختم ہو جائیں گی اور معافیت سے بچنا بھی ختم ہو جائے گا صرف مرنے کے بعد تھوڑی معافیت سے بچنا ہے زندگی میں معافیت سے بچنا ہے گناہ سے بچنے کا مجاہدہ زندگی میں کرنا ہے مرنے کے بعد تو سارا حساب کتاب ہوگا اور جس نے جیسا کام کیا ہوگا ویسا اس کا بدلہ دیا جائے گا مرنے کے بعد تو مرنے کے بعد تھوڑی غم اٹھانا ہے اس کے بعد خوشی ہی خوشی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جب فیصلے سب ہو جائیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور بو ذخی دوزخ میں چلے جائیں گے اس وقت موت کو ایک مینڈے کی شکل میں جو زمبا یا مینڈا اس کی شکل میں بلا کر اس کو ذبح کرا دیں گے اور فرمائیں گے کہ آج سے ہم آج سے کسی کو موت نہیں آئے گی جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور دو جو ہے جو قابل ہیں جو ایمان نہیں لائے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے پھر پھر جنتیوں کو اتنی خوشی ہوگی جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج سے میں تم کو اپنی رضا دیتا ہوں میں آج سے اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا اور نہ ہی جنت وہ جنت میں وہ مجاہدہ ہوگا نہ کوئی گناہ سے بچنا ہوگا نہ کچھ اب مزے ہی مزے ہیں کوئی مجاہدہ نہیں کوئی پریشانی نہیں مجاہدہ صرف دنیا کی زندگی میں ہے جتنا زیادہ ہو سکے مجاہدہ کر لو اللہ پر فدا ہو جاؤ بس وہ جو شخص کتنا یہاں اللہ پر پیدا ہوگا وہاں اتنے ہی آدھا درجے اور اتنے ہی زیادہ مزے میں ہوگا کی ہماری بندگی جس طرح پالے صحاف پر رہے رہ طرح پالے تو ان پر رہے ہنجر تسلیم سے دوست تو ہنجر تسلیم یعنی اللہ کے حکم کے آگے اپنی گردن ڈال دینا اپنا سر جھکا دینا کہ کیا سر جھکانا کہ چائے ہماری جان چلی جائے ہاں محبوب اپنے اپنے آشیش کی امتحان لیتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے لیے کہاں تک جو ہے مجازہ کر سکتا ہے کہاں تک کیا قربانی دے سکتا ہے تو بندہ تو اپنا سر جھکا دے کہ اللہ میرا سر بھی حاضر ہے آپ سنجر لیجئے میرا سر سلطن سے جدا کر دیجئے لیکن میں آپ کو ناراض نہیں کروں یہ سنجر تسلیم اللہ کے حکم کے آگے گردن ڈال دینا جو مرزاج یار میں ہے اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے ہم کو پالے جو حکم ہوگا ہم اس کو پورا کریں گے کنجرے تسلیم سے اے دوست تو کنجرے تسلیم سے اے دوست تو او رہی ہے غیر سد جانتا سینکڑوں <سلام> جان اللہ تعالیٰ سینکڑوں جان مولانا رونی فرماتے ہیں کہ نیم جان اللہ گناہ سے بچنے میں بعض لوگوں کو اس قدر مجھے ہوتا, ہوتا ہے نگاہ بچانے میں حسین عورتوں سے نگاہ بچانے میں اس قدر مجھے ہوتا ہے شیطان اس قدر شدت کا تقاضا ڈالتا ہے کہ دیکھ لے نفی شدت کا تقاضا ڈالتا ہے کہ دیکھ لے لیکن اس دبا تقاضے کو یہ دبا دیتا ہے نیم جان ہو جاتا ہے جیسا کہ مردہ مر, مر گیا جیسے اتنی شدید اس کو تقاضا ہے لیکن نہیں دیکھا تو گویا نیم جان ہو گیا لیکن اس کا انعام کیا ہے ست جاں جہت سو جان اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں، ہاں در وحمت نیا جاں جہت کہ و گمان میں نہیں آتا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ اس کو جان کے اندر جان عطا فرماتے ہیں، پنجرے تسلیم سے اے دود تو او رہی ہے غیب سے سجا او رہی ہے غیب سے سجا اے لے ظاہر کو قبر کی... نہیں اب جنہوں نے اللہ کے راستے کا غم نہیں اٹھایا کوشش بھی نہیں کرتے اولیاء کی صحبت میں بھی نہیں جاتے اور ارادہ بھی نہیں رکھتے ان کو کیا یہ اہل ظاہر ان کو اس کی خبر ہی نہیں کہ جو اللہ کے راستے میں جو غم اٹھا رہا ہے دنیا دار اور اہل ظاہر لوگ سمجھتے ہیں آ یہ تو بڑی مصیبت ہے بیچارے ان کو دنیا کی کچھ خبر ہی نہیں ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے ایسی خبریں عطا فرماتے ہیں جو اہل زاہر کو کچھ خبر بھی نہیں اہل ظاہر کو خبر اس کی نہیں جان حسرت کو ہے جو عشقت آتا جس نے اللہ کے راستے کا غم اٹھایا ہے اس کی خوشی کے عالم کو یہ اہل ظاہر نہیں سمجھ سکتے وہ ظاہر یہی سمجھتے ہیں کہ اندر سے بڑی مصیبت لے ہوں گے اور یہ بےچارے یہ ان پر طرف کھاتے ہیں یہ بیچارے کیسے مصیبت میں ان کو پتا ہی نہیں کہ ہمارے دل کو کیا خوشی آتا ہے کیا سکون آتا ہے وہ مال پر مر رہے ہیں دنیا پر مر رہے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ دنیا پر مرنے سے یہ بیکار بیک بیکار چیز پر مر رہے ہیں مرنے والوں پہ مر رہے ہیں وہ ان پر ترس کھاتے ہیں ان پر رہن کھاتے ہیں اہل زان کو خبر اس کی نہیں جان حسرت کو ہے جو عشرت آتا جان حسرت مگر خوبیاں کر کے دیتے آہ, اگر کھلا کھلا دے دیں نظر آنے لگ جائے تو پھر کون کافر رہے گا دنیا میں کون مسلمان پھر گناہ کرے گا کیسے وہ ہو گناہ سے بچنے میں تو بڑا مزہ ہے وہ فیبی تو وہ گناہ گناہ کرنے میں مزہ سمجھتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ یہ سارا امتحان نہ رکھیں گے کھول دیں گے تو پھر عشق کا امتحان کیسے ہوگا عاشق اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے عشق میں کون سچا ہے ہے نا لی ابلحکم ایم اختن واملہ وہ امتحان کر کے دیکھنا چاہتے ہیں جب امتحان ہوتا ہے دنیا کا امتحان ہوتا ہے کمرہ امتحان میں جاتے ہیں کیا کتاب کھول کے دکھائی جاتی ہے نہیں اب سوالات شروع ہیں اب دیکھتے ہیں کہ تم نے کیا تیاری کی ہے اب تھوڑی دکھاتے ہیں تیاری کے لیے وقت دیتے ہیں کہ بھائی پونا تاریخ کو امتحان ہے تیاری کر کے آنا اب یہ تیاری کر رہا ہے رات رات کو جاگ رہا ہے اور پڑھائی کر رہا ہے خوب اور اگر اس نے پڑھائی نہیں کی ہوگی تو امتحان میں فیل ہو جائے گا کہ نہیں اور جب پڑھائی کری ہے تو اس کا ریزلٹ آؤٹ ہو جائے گا کہ ہاں بھائی بہت اچھا رزلٹ رہا فرسٹ ڈویژن پاس ہو گیا بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا تو یقیناً اس نے محنت کی تو یہی یہ دنیا کی محنت ہے وہ آخرت کی محنت ہے کہ آخرت کی محنت دنیا میں محنت کرے گا مظاہدہ کرے گا آخرت میں اس کا تو انعام مل جائے گا اس کو لیکن یہ امتحان ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کے انعامات کو جو اپنے اولیاء اللہ کو دیتے ہیں غم اٹھانے پر اگر اس کو کھول دیں تو کوئی پھر کوئی پھر کاغذ ہی نہ رہے پھر امتحان کیا رہا امتحان اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اور مولانا رونی فرماتے ہیں عشق از اول چرا خونی بہت یہ فرماتے ہیں کہ جو عشق او... از اول چرا خونی بہت شروع شروع میں اللہ کا راستہ بہت خونی نظر آتا ہے مشکل نظر آتا ہے کہ ارے نہیں بھئی, نہیں ہم تو پردہ نہیں کر سکتے نہیں بھئی, نہیں ہم تو گناہ ہم تو گانا ضرور سنیں گے اس کے بغیر ہمارا ٹائم ہی پاس نہیں ہوتا ارے ظالم قبر میں جائے گا تو وہاں کون دل پھیلائے گا کیسے کیسی وحیدیں ہیں فاطف اور فاجر آدمی کے لیے جو قبر میں جائے گا کیسی کیسی وحیدیں اس کے لیے کہتے ہیں سب تازاب ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یار ہم تو گانا سنیں گے تھوڑا, تھوڑا بہت موسیقی روح کی غذا ہے میرے حضرت فرماتے تھے کہ موسیقی روح کی غذا تو ہے لیکن شیطانی روح کی غذا ہے شیطانی روح کی ہے یہ, یہ کہنا کہ موسیقی روح کی غذا ہے یہ بےقوفی بیوک اور جہالت کی بات ہے روح کی غذا تو کلام الہی کی تلاوت ہے روح کی غذا تو اللہ اللہ کرنا ہے روح کی غذا تو لا الہ الا اللہ کے نعرے مارنا ہے اللہ کی محبت کے نعرے مارنا ہے ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہے نوافل کے اندر فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے یعنی نماز کے اندر اللہ تعالی بندہ اللہ تعالی سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور سجدہ نماز کی بھی معراج معراج مراج المعراج المعراج ہے فجدے میں سب سے زیادہ بندہ جو ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے حبی سے پاک میں ہے کہ بندے کا بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو اس کا سر قدمہ قدم الرحمان ہوتا ہے اللہ کے قدموں میں اس کا سر ہوتا ہے اگرچہ اللہ جسم سے پاک ہے یہ ایک تمسیل ہے مثال ہے کہ جیسے بندہ کسی کے قدموں میں سر رکھ دے تو اللہ کے قدموں میں سر رکھا ہوتا ہے تو سجدہ جو ہے ایک نماز مومن کی معراج ہے لائد آئی میں یہ چلاؤ ذرا پنکھا ہوں گا بالکل फिर बहे खोल दो आ जाएगी खोल के रखो और लाइटें खोलो ना अच्छा ये फिर वो यू यूपीएस पे चल रहा है इसको एक पंखा बंद कर दो अभी नहीं आई लाइट ये भी बंद कर दो हाँ समझ गया نماز مومن کی معراج ہے اور سجدہ معراج المعراج سب سے اعلیٰ درجے کا جو ہے وہ اللہ کا قرب سجدے میں حاصل ہوتا ہے اہل کو خبر اس کی نہیں جانے حسرت کو ہے جو रत عطا जाने رتے دش منو کو بھی ملی آشکوں کو شا سدا آشکوں کو نوم بخوشا سدا دیکھا آشکوں کو اپنے کو اپنے پیاروں کو اپنے قریب والوں کو کیا دیا اپنا غم اتا کیا معلوم ہوا کہ ساری ساری کائنات کی عشرتوں اور دولتوں سے سب سے زیادہ قیمتی اللہ تعالیٰ کی محبت کا کم ہے اس کی اس کا اس کی پول جو کھلے گی وہ آنکھ بند ہونے کے بعد اس کا پتہ چلے گا آنکھ بند ہونے کے بعد یہاں دشمن کافر اور فاطق فاجر مسلمانوں کا اور اللہ والوں کا اور دین پر چلنے والوں کا مذاق اڑاتے پر پڑھتے ہیں وہاں ان کو رونا پڑے گا ہاں بعد میں ان کو رونا پڑے گا اور کہیں گے کہ یعنی سنی کن تو کاش کہ ہم مٹی ہو جاتے جب وہ دیکھیں گے جنتیوں کی مزے اور ان کو ان کو ایشو عشت میں دیکھیں گے وہاں تو کفے افسوس ملیں گے اور کہیں گے کاش کہ ہم مٹی ہو جاتے اس قدر حسد سے جل کے وہ خاک ہو جائیں گے جب وہ یہاں دنیا میں جو مزے ان کے تمسکر اڑاتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے وہاں وہ روئیں گے بیٹھ اور یہاں یہ مزے کریں گے تو یہ ظاہر داری ہے سب جو کافروں کو ایش و عشرت عطا کیا مال و دولت عطا کیا ترقی عطا کر دی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی قدر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو ایک جھوٹ پانی بھی نہ دیتے دوستو دنیا جو ہے اتنی غیر ہے اتنی معمولی چیز ہے اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے, لے جا رہے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ اور راستے میں دیکھا کہ ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ وہ مرا ہوا پڑا ہوا ہے اور اس کان کٹا ہوا ہے تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم سے تم میں سے کون ہے جو اس کو ایک درہم کے بدلے میں خرید لے صحابہ نے تعجب کیا کہ یا رسول اللہ یہ مرا ہوا اور کان کٹا بکرا اس کو ہم اس کو کون خریدے گا اس کو تو ہم ایک درہم میں بھی لینے کو تیار رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ غیر معمولی ہے اس سے بھی زیادہ اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی جس کے لیے انسان اپنے اللہ کو ناراض کرتا ہے اور خود اپنے آپ کو پریشان بھی رکھتا ہے بھاگا بھاگا سکھتا رکھتا ہے کچھ بھی نہیں ہے بھائی صحیح سے خوش ہو چکے جو روزی اللہ نے مقدر کر دی وہ لکھ دی گئی ہے بس آپ تھوڑی سی محنت کر لو اجملو کی طلب ہی بس وقت والے تھوڑی سی محنت کر لو اللہ تعالیٰ اتنی ہی روزی دے دے اس سے زیادہ جتنی تم گدا مزدوری کہتے ہیں نا اس کو مزدوری کرو گے وہ سب گدا مزدوری کہ بیچارے کو صبح سے لے کے رات تک اس کو چلایا جاتا ہے اور پٹائی کی جاتی ہے اور ملتا اس کو کیا ہے گھاٹ جو اس کے مقدر کی چیز ہے وہی ملتی ہے عشرتیں دشمن شروع کے کھولیں کیا بات ہے عشرتیں تو دشمنوں کو بھی ملے آشوں کو غم بخش اللہ کے راستے میں کوئی غم آ جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے اپنے دوستوں والی چیز ہم کو دی دشمنوں والی چیز نہیں دی ہم کو ساری دنیا کے مزے پانی ملے ساری دنیا کے مزے پانی ملے غیر پانی مجھ کو تیرا غم ملا غیر پانی مجھ کو تیرا قبر کی جانب ہے جن کی منظر لیں ہیں جن کی کی جانب ہیں جن کی منزلیں, قبر کی جانب جن کی منزلیں مستند ان کو نت دیکھا گیا ہے کہ بہت سے جوانوں نے صرف شکلوں کی خاطر اپنی زندگی برباد کر دی اس کے پیچھے پڑ گئے کہ یہ یہ شکل ہمیں چاہیے اب شکل کیسی اور سیرت کیسی ظاہر کیسا باسم کیسا ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ ایک شخص بہت ہی حسین بیوی بہت اس پر عاشق ہو گیا حسین عورت سے اور پاگل ہو گیا اس کے پیچھے اور حسین بیوی کو منا من کے شادی آ کے شادی کر لے آیا اس کو اب جب پہلی رات جو نے نے اس کا گونگٹ اٹھایا تو گنگٹ اٹھایا تو دلہن نے کیا کہا یو آر ویری ویری پول ہے تو حیران رہ گیا کہہ رہے ارے صورت کیسی اور سیرت کیسی اخلاق کیسے ارے صورت سے تھوڑی سیرت ہوتی ہے سیرت دیکھو کسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو اس کی سیرت دیکھو اچھے اخلاق صورت شکلیں تو ایک دن میں پرانی ہو جاتی ہے ایک ہی دن میں پرانی ہو جاتی ہے اس کو فرماتے ہیں کہ قبر کی جانب ہے جن کی منزل ان کو مستند مت بناؤ کیونکہ ان کا حسن ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے فوراً ہی پرانا ہو جاتا ہے ہر تھوڑے دن کے بعد اس میں تغیر بھی آ جاتا ہے اور شکلیں پھر ہمیں پرانی لگنے لگتی ہیں اور جو نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا اس کو تو ویسے ہی اس کے سینکڑوں چیز سینکڑوں اس کو مل رہی ہیں فرمایا ہے شیر میں حضرت نے ایک ہنسی ہو تو دل اسے دے دوں ایک ہنسی ہو تو دل اسے دے دوں چلو بھئی ٹھیک ہے ایک حسین ہے دنیا میں ہم, ہم اس کو دل دے دیتے ہیں لیکن سخت مشکل ہے ان ہزاروں میں ادھر دیکھو تو ادھر کوئی چاند جیسی شکل ادھر دیکھو ادھر چاند جیسی شکل اب فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ یہ زیادہ حسین ہے کہ وہ زیادہ حسین اب کدھر جائے سخت مشکل ہے ان ہزاروں میں کہاں جاؤں کس کو دل فرمائے ان،, ان کے اوپر مت اپنی جانوں کو ضائع کرو ان کو حسن دینے والے پر اپنی جان کو گدا کرو جس نے ان کو حسن دیا ہاں نہ گوری کو دیکھو نہ کالی کو دیکھو جن دیکھ جس نے رنگ دیا دیکھ ہاں اسے دیکھ جس نے انہیں رنگ بخشا نہ گوری کو دیکھو نہ کالی کو دیکھو اسے دیکھ جس نے انہیں رنگ بخشا خالق حسن پر پیدا ہو جاؤ بس تمہاری زندگی حسین ہو جائے گی پھر تمہیں ان زمینی چاندوں پہ مرنا نہیں پڑے گا یہ ان کے حسن تمہاری نگاہ میں ٹھیکے پڑ جائیں گے ان کی حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی کہ ان حسین شکلوں کے اوپر سے حسین شکلیں ہیں اندر ان کی کیا بھرا ہوا ہے سب تمہیں پتہ چل جائے گا ایک بزرگ کا اچھا حکایت ہے کہ مولانا ظومی نے فرمایا کہ ایک شخص اللہ والے کے پاس گیا اور وہاں وقت لگانے گیا اللہ کو پانے کے لیے لیکن پرانے زمانے کا قصہ ہے اس وقت خادمہ ہوا کرتی تھی تو خادمہ کے اوپر جو ہے اس کو نظر پڑ گئی اور اس پر جو ہے وہ فلا ہو گیا اب رات دن اس میں گلا جا رہا ہے تو اس, اس کو معلوم ہو گیا خاتمہ بھی اللہ علیہ معلوم ہو گیا اس نے جا کے شیخ کو اختلاع کر شیخ نے اس کا علاج کیا کیا کہا کہ اس کو ایک متھل دے دیا متھل کہتے ہیں جس سے دست آتا ہے تو اس, اس خادمہ کو متھل دے دیا دیکھیے علاج کیسے کیا اب اس کو دس سے دس لگے ہیں اور حکم بھی دے دیا کہ سارا دست جو ہے ایک سنختر کے اندر جمع کرتے رہو اور جب اس نے خوب جمع کر لیا اور بیچاری کے بالکل وہ ٹھیکے پڑ گئی ہے جسم پھیکا پڑ گیا رنگ پھینکا پڑ گیا ساری سرخی ورخی ختم ہو گئی اور آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے اور کھال لٹکنے لگ گئی اب بلایا اس کو اب کہا کہ دیکھ یہ ہے سادمہ جس سے تم پیار کرتا رہا اب پیار کرے گا اس نے کلے دیکھ کے مجھے بخار آ رہا ہے کہا کہ دیکھ یہ جو بگا ہوا ہے یہ یہ ہے یہ ہے تیرا معشوق تیرا معشوق یہ دست دس ہے اس کا پیخانہ ہے کیونکہ یہی اس کے اندر تھا تو, تو اس سے عشق کرتا تھا اب یہ اس سے نکل گیا اب تو اس سے عشق نہیں کر رہا جو چیز نکل گئی اس کے اندر جب تھی تو یہ تو اس سے عشق کرتا تھا اور جب نکل گئی اس سے تو اب تو عشق نہیں کر رہا تو معلومات تیرا معشوق یہ ہے سنا آپ نے تو یہ حاضب یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو اس چیز پر گندگی پر ضائع مت کرو بھائی قبر کی جانل ہے جن کی منزل کو نہ تو اپنا بنا دشمنوں کو ایشے آ مانے آب و گیلانے آپ پانی گیل میرے مٹی دشمنوں کو کیا دیا اس نے لگا دیا دنیا میں آخرت آخرت سے بے خبر ہوگا دنیا آخرت آخرت سے غافل ہیں اور دنیا کی تو بے شمار ترقی اور مال و دولت سب کچھ ان کے پاس ہے لیکن اصل بھی اس سے غافل ہیں دشمنوں سے شمن کو ایسے آب دیا دوستوں کو اپنا درد دل دیا دوستوں کو اپنا درد دل, در دل دیا دیکھا <تصفح> کام <دیکھا تصفح> کی چیز دوستوں کو دی جاتی ہے نا کام کی <تصفح> چیز ہم کو دے دی بس یہ تھوڑے دن کا مزا آ ہے دنیا سے جب ہم نکل کر اپنے اصلی وطن پہنچیں گے تو یہ سارے کا سارا ذخیرہ ہم کو ان اللہ تعالیٰ وہاں مل جائے گا پھر ہے ہی نہیں خوشی خوشی ہے مزہ ہی مزہ ہی وہاں جتنا چاہے لپٹ جانا چپٹ جانا دشمنو دیا دوستوں کو نظر دل دیا ان کو ساحل پر بھی تو ملی ان کو ساحل پر بھی تو ملی مجھ کو تو کو تو قانو نے ہی تاہل دیا. سائل میں تو یعنی کیا ملی کہ ان کو مالو مال و ادبا اور آزباب راحت اور عیش و عشرت کے باوجود دل ان کا بے چین اور پریشان ہے عذاب میں مبتلا ہے اور اولیاء اللہ کے گرد اگرچہ بظاہر پریشانی مصیبت نظر آتی ہے لیکن دل ان کا گلاب کے پھول کی طرح صاف سترا خوشبودار اور بہترین رہتا ہے خوش رنگ خوش رنگ ان کو سال پر دے تو ملی مجھ کو طوفانوں میں بھی سا دیا مجھ کو طوفانوں میں بھی سا دیا کی جانے برا ترا چلا میری کشتی کا میرا قبول بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے وقت بھی ہو گیا کافی اللہ تعالیٰ آپ حضرات اور خواتین کے یہاں آنے کو بھی قبول فرمائے اور جو سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے اور مجھ کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان و یقین نصیب فرما دے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب ہر لمحہ آپ افطاع کرے ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو جو ہم غیر کے ہو جائیں ہر ہر لمحہ ہم آپ ہی کے رہیں کیونکہ ہم ہیں ہی آپ کے ہم غیر کے ہیں ہی نہیں بس ہم آپ کے بنے رہے ہر وقت آپ کے بنے رہے ہر لمحہ آپ افیدا کرے ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کرے اور اگر ہم سے فتح ہو جائے تو پھر اے اللہ جب تک رو رو کر ہم آپ کو منع نہ لے الّا آپ کو راضی نہ کر لیں اس وقت تک ہم چین سے نہ بیٹھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جز فرما لے ہمارے گھر کو جز فرما لے کیوں کہ جز کے راستہ طے ہو ہی نہیں سکتا اللہ جذبی لئی جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بس وہ اس کو جذب کر لیتے ہیں وہ تو وہ تو پہنچ جائے گا لیکن ان کے جز کے بغیر راستہ طے نہیں ہو سکتا تو اس کو جب تک وہ نہیں چاہیں گے ہم ان کے نہیں ہو سکتے کہ اللہ آپ اپنے کرم سے ہمیں چاہ لیجئے ہمیں اپنا بنا لیجئے کیونکہ ہم اپنی طاقت سے آپ تک نہیں پہنچ سکتے آپ کا راستہ لا محدود ہے ہم محدود ہیں ہماری طاقت محدود ہے بلکہ ہم بہت ضعیف اور کمزور ہیں لیکن جس کا ہاتھ آپ پکڑ لیں بس اس کا کام بن جاتا ہے اے اللہ اپنی لامحدود سے اے اللہ جذب فرما کر ہم سب کو اپنا ہاتھ بنا لیجئے ہم سب کو اولیاء کی حد پر عطا فرما خطاطے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیجیے صلی اللہ تعالی اللہ محمد اس کا نا اس کا کیا اپ کے والے اپ کے والے کا جتی کا معاملہ ڈاکٹر امیر کا نام تو لیا تھا سنی کیا آپ کو ڈاکٹر اللہ تعالی نے موقع ملا اس سے بڑی کیا نئے ایک مجدے سے وقت قلم در زمانہ تو <laughs> شاہ <laughs> Thank you. یس